را بین قرا سو ردافت آئندو قرات کی بو صلات جمع کی چنے بی درسان کم قرات ویلے فقار چ داگے تی باو پیش اور یہ حدثنا اپتا ہے حدثنا الله تعالی المدینہ مروان ابو هرثہ مولف مدینہ بانی اوہ مکے تلان طلعو مکے تتو وصاحجت دے امیر کو وخرج یلا مکہ تا دیراپ وا کم دو عامر صرف نا امام سرا ام ام رہی بنا بحرا نہ ملک کا منگا تھا بوحر نہ ہو نہ دولت عمراف ہے کون اللہ وی. ایک مراوی تو روایت تھے عانوید اللہ بھی ابی راف ہے قالوا <سؤال> وذنا فذرا تباغره نے کہا کہ تم دیکھو نماون نیا ورساب محرم نے فقط دو تکرو بھی سوراتیں تاول سدا ان علی کہ چا لوگوں کو فکر ان سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ نانی بدلانی سہینیاں ندی سلسلہ نوکان یا پرکرالا